بس الله جميعا و تفرقوا والشمس Oh <laughs>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 محمدی وَا الله اللہ حدی ال محمد صلی الله عليه وسلم وكل بدعت ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم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 پردہ نشین ماؤ اور بہنوں خطبہ خطب ہماری محفلوں میں لاؤڈ سپیکر کا نظام اتنا صحیح نہیں ہوا پہنچ رہی آواز نہیں حضرات گرامی خطب مسنونہ کے بعد یہ سارے لوگ اپنی موبائل آف کر دیں یہ بیکار والی سب چیزیں ہیں سب بند کر ڈالو تھوڑی دیر کے لیے سب اپنے اپنے موبائل آف کر لو نے سورہ فاتحہ کی آخری آیات تلاوت کی ہیں آئیے سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیں ہم کو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 انبیاء ہیں نبیین دوسرے لوگ کون ہیں صدیقین ہیں تیسرے لوگ کون ہیں شوہدا ہیں جنہوں نے اسلام کے راستے میں اپنی متائے عزیز جان کے بھی پروانی کی خاک و خون میں تڑپ گئے اور چوتھے لوگ صالحین ہیں یہ چار لوگ ہیں جو اس راستے پر چلے جسے ہم سرات مستقیم کہتے ہیں اور ان چار گروہوں کے اوپر اللہ نے اپنا انعام فرمایا چوتھا گروپ صالحین کا ہے جن کو ہم اپنی زبان میں اولیاء کرام رام کہہ لیں ایک سوال اور کر لیں آپ یہاں اس کا جواب بھی میں دے دوں سوال یہ ہے کیا انبیاء شہداء صدیقین یہ پہلے کے جو تین گروہ ہیں کیا وہ اولیاء نہیں ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ سب اولیاء ہیں انبیاء کرام بھی اولیاء ہیں صدیقین بھی اولیاء ہیں شہداء بھی اولیاء ہیں صالحین بھی اولیاء ہیں یعنی سب سے بڑا ولی نبی ہوتا ہے اس کے بعد صدیق ولی ہوتا ہے تیسرے نمبر پہ شہید ولی ہوتا ہے اور چوتھے نمبر پہ صالح ولی ہوتا ہے تو اولیا ہونے میں سب برابر ہیں لیکن مقام विलायत الگ الگ ہے بڑا مقام ولاقت امبیا کو حاصل ہے اس کے بعد کا جو درجہ ہے نیچے کا وہ صدیقین کا ہے اس کے بعد تیسرا مقام ولایت شوہدا کا ہے چوتھا مقام ولایت صالحین کا ہے ولی کی ڈیفینیشن کیا ہے تعریف کیا ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنی بڑی قبر ہو اتنا بڑا ولی جتنا بڑا مزار ہو اتنا بڑا ولی جتنا بڑا کبا ہو اتنا بڑا ولی اللہ تبارک و تعالی نے ولی کی کچھ تعریف کی ہے تعریف کا مطلب ایڈمیریشن نہیں تعریف کا مطلب ڈیفینیشن ولی کہتے کس کو ہے کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق کا نام ولی ہے یا آدمی مر گیا بڑا کبا بن گیا تو ولی کہنے لگے اس کو ولی کہتے کس کو ہیں قرآن حکیم نے ولیوں کی ڈیفینیشن بتائی ہے ولی کہتے کس کو ہیں اللہ فرماتا ہے سورہ نس میں الا ان اللہ ان خوفنا یہی آیت وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں لیکن آدھی آیت پڑھتے ہیں یا ایک آیت پڑھتے ہیں اس کے بعد والی آیت چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے بات صاف نہیں ہو پاتی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 یہ جو پر رک جاتے بعد میں کیا ہے وہ نہیں بتاتے یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کوئی آدمی یہ کہہ دے یا او حلین آ لا تقربوا اسلح اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ چھٹی ہو گئی نماز کی آیت ہے ارے بھائی بولو وانتم تم جب تم حالت نشا میں ہو ون تم سکارا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 ان اولیا اللہ بے شک اللہ کے اولیاء کون ہیں پہلے یہ نہیں بتایا گیا وہ کون ہے پہلے یہ بتایا گیا کہ اولیاء ہونے کا پھل کیا ملتا ہے یہ بتایا گیا سمارا بتایا گیا ریزلٹ لا خوف یا زنون انہیں نہ تو خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں نہ ہوں گے اس لیے کہ یہ زنون ہے اور مزارے میں دو زمانے پائے جاتے ہیں ایک حال کا ایک استقبال کا نہ وہ غمگین ہوتے ہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ رزلٹ ہے اولیاء اللہ کون جو اب بتایا گیا کہ جو اللہ آ جو ایمان لائے توحید پرست ہوئے توحید کو قبول کیا انہوں نے وہ کانو یتقون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 پانچ سو اکسٹھ ہجری میں ہوئی اس طرح آپ کی کل عمر اکیانوے سال ہوئی گویا آپ نے اکیانوے سال کی عمر پائی جب آپ 18 سال کے ہوئے تو بغداد میں آئے اور وہاں انہوں نے علوم دینیہ کی تکمیل کی بڑے بڑے اساتذہ فن سے انہوں نے احادیث کا درس لیا قرآن قرآن حکیم کی تفسیر کا درس لیا فقہ میں کمال حاصل کیا دیگر علوم میں اور نقلیہ میں مہارت تامہ حاصل کی اور توحید اور تقوا میں اتنا آگے نکل گئے کہ اللہ تبارک و تعالا نے آپ کو ولایت کاملا بخشی آپ بڑے ہی پکے موحد تھے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 غنیتو طالبین ہے اور فتوح الغیب جس طرح انبیاء کرام کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی امت کی طرف مبوس کیے جاتے ہیں بھیجے جاتے ہیں تو سب سے پہلا درس وہ اپنی امت کے سامنے تقوا اور توحید کا رکھتے ہیں بلکہ یوں کہہ لیجیے آپ کہ سب سے پہلے وہ توحید ہی کا درس دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں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 جب ان کی امت کی طرف بھیجا گیا تو سب سے پہلے انہوں نے توحید ہی کا درس رکھا اللہ فرماتا ہے سورہ اور علیم اور تحقیق کی ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے آ کر کے یہ کہا کہ اے میری قوم میں تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں تو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 وَإِلَى سمودا خاہم صالحا قوم من الہن اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں گویا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کے سامنے سب سے پہلا درس درس توحیدی رکھا حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھیے اللہ فرماتا ہے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 جب وہ اپنی امتوں کی طرف مبوس کیے جاتے تھے تو سب سے پہلا درس وہ اپنی امت کے سامنے توحید ہی کا رکھتے تھے انبیاء کرام کی انہی سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس ولی نے شیخ ابد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی توحید کا اور تقوی کا درس دیا ایک نکتا یہاں بتا دوں کہ تکوا یہ شریعت کی روح ہے اور سب سے بڑا تکوا توحید ہے تکوا کے مدارج ہیں جیسے ولایت کے مدارج ہیں ولایت کے درجات ہیں ایسے تکوا کے بھی مدارج ہیں درجات ہیں اور تقوا کا سب سے اعلی درجہ توحید ہے دلیل پہلے دلیل ملاحظہ کر لیں قرآن حکیم سے اس کے بعد حدیث سے پروو کرتا ہوں قوم قومنوہ المرسلین اذ قال الحم اخوہم نوہ اللہ تقن ان رسول امین فتق اللہ واتیون حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا جب نوح نے یہ کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو فتق اللہ واتیون دیکھو اللہ سے ڈرو اور میری اطاط کرو پہلے میں نے کیا کہا کہ کی سب سے پہلا درس انہوں نے توحید کا رکھا اور وہ میں نے آیات قرآن سے ثابت کیا یہاں دیکھیے حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی فتق اللہ اللہ سے ڈرو آگے دیکھیے قوم المر سلیم ابقال اللہ محموم حد ان تخون انکم رسول المین فتق اللہ حضرت ہود کی قوم نے آد نے ان کو جھٹلایا جب انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور دیکھو تکوا اختیار کرو اللہ کا اور میری اطاعت کرو دیکھیں یہاں تقوی اختیار کرنے کا درس حضرت حد علیہ اسلام نے اپنی قوم کو دیا اسی طریقے سے آپ دیکھیے حضرت صالح کو انہوں نے بھی یہی درس رکھا سمود المرسلی ابقال صالحم رسول المین فتح خود ہوا حضرت سوالے نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو حضرت لط علیہ السلام نے بھی یہی بات اپنی قوم سے کہی کرزبت قوم الطن المرسلی ابقال الحم لت اللہ ان لکم رسول امین فتق حضرت لوت نے بھی کہا اپنی قوم سے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اسی طریقے سے حضرت شعیب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کرزبا صاحب القت المر سلیم ابقال الحم شعیب اللہ تب تکون لکم رسول فت تقوا ہوتی حضرت شعیب نے بھی یہی کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاط کرو اس سے پتا چلتا ہے کہ تقوی اور توحید دونوں ایک ہی چیزیں ہیں لیکن تقوا کا سب سے اعلی درجہ توحید ہے تقوا کا سب سے اعلی درجہ توحید ہے اب اس سلسلے میں میں ایک حدیث پیش کر دوں تاکہ بات بالکل صاف ہو جائے کہ تقوی کا اعلی درجہ توحید ہے حدسنا سورائزن حدسنا سہیل اقو ابن حضمل کو سمعت حدثني ثابت البناني قال سمعت انا بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تشاؤون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربكم عز وجل انا اهل ان اتقى ان يجعل معي اله آخر ومن اتقى ان يجعل معي اله اخر فهو اهل یہ لمبی روایت نے سنعت کے ساتھ بیان کر دی حضرت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے سنا کون سی آیت تلاوت کر رہے تھے سور مدثر کی آخری آیت ہے کہ وہ تقوا والے ہیں اور مغفرت والے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تشریح فرمائی اہل التقوی کی فرمایا کہ میں زیادہ لائق ہوں اس بات کا کہ میرے ساتھ اللہ کے ساتھ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے میرے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنایا جائے اس کے ساتھ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 اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ حدیث قدسی ہے یہ فرما دیا بہت دوسرا معبود نہ بنائے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے یعنی توحید کو مضبوطی سے تھام لے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 ایک مرید کو مخاطب کرتے ہوئے ایک شاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا علیہ کب تقول ولا تخف احدن سی ولا ترجو احدن سی و اللہ وکل ہوا اج اللہ ولا تا تم اللہ علیہ وطلب جمی ولا تفق بے احادن غیر اللہ توحید یہ الفاظ فتول غائب کے ہیں ترجمہ کیا ہے حضرت اپنے شاگرد کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں علیہ کبھی اللہ تیرے اوپر اللہ کا تقوی لازم ہے اللہ اکبر فتول غائب کی عبارت ہے جیسے انبیاء نے کیا کہا تمام انبیاء کرام نے یہ کہا فتقو اللہ تقوی سے بات شروع کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کر جلوت میں ہو تو, تو اللہ کا تقوی خلوت میں ہو تو اللہ کا تقوی لین دین کر رہا ہو تو اللہ کا تقوی اپنی خانگی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالی کا تقوی تکو اللہ تیرے اوپر اللہ کا تقوی لازم ہے اس کے بعد کیا فرمائے ولا تخف احدہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہ ڈر یہ توحید کی تعلیم ہے اور اللہ نے و خافونی مجھ سے ڈرو دوسری تعلیم یہ دی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈر اور تیسری تعلیم ولا ترجو احدن سی ولہ اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت لگا اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ لگا اور آگے فرمایا وکیل ہوا اجل اللہ تمام ضروریات تو اللہ کو سونپ دے زندگی کی تمام ضروریات کو تو اللہ کو سونپ دے تیری تمام ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہی ہے آگے فرمایا ولا تعتم اللہ بھروسہ کرنا ہو تو اسی کے اوپر کر سہارا لینا ہو تو اسی سے سہارا لے اسی کا سہارا لے ولا غیر اللہ اس کے علاوہ کسی پر اعتماد مت کر سارے سہارے جھوٹے ہیں صرف ایک سہارا ہے سچا اور مضبوط سہارا وہ سہارا پکڑ لے اور وہ سہارا اللہ تبارک و تعالہ کا ہے اور آخری ٹکڑا تو قابل غور ہے فرمایا التوحید التوحید اس کا مطلب اس کا فعل محضوب ہے امت ال توحید ارے مر مٹ جا توحید کے اوپر یا یہ کہ الزم ال توحید الزمت توحید کے اوپر مر جا توحید کے اوپر مٹ جا یہ تعلیم ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی پہلے تقویٰ کو لازم پکڑنے کیلئے کہا پھر یہ تعلیم دی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت لگانا تمام ضروریات اللہ کو سوپ دے اور دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرنا اور وطلب جمعی امن ہو تمام چیزیں اللہ سے مانگ اللہ اللہ یہ جملہ قابل غور ہے تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ تبار کو تعالی سے مانگ اور ایک جگہ فتوح غیر کے اندر یہ جملہ بھی ہے کہ غیر اللہ فقط اشرکتا اگر تو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھک گیا تو نے شرک کی کیا لاہ یہاں تو بزرگوں کے سامنے جھک رہے ہیں پیروں کے سامنے جھک رہے ہیں قبروں کے سامنے جھک رہے ہیں یہاں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 مدفون بزرگوں کی قبروں کے سامنے جھک رہے ہیں اور یہاں شیخ کیا پر مارے وہی دھا رقن تیلا گریلا فقط اشرکھتا اگر تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا تو ت نے شرک کا ارتکاب کیا یا تو روکو کر رہے قیام کر رہے ہیں جھک رہے ہیں سجدہ کر رہے ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ روایت کرمزی کی سان میں کس طرح رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فکال ایک آدمی آ کر کے پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول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 پڑھ دوں رضی اللہ تعالی عنہ قال زعر النبی صلی اللہ علیہ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 بکام اللہ آپ کو روتے دیکھ کر کے سارے صحابے کرام رو پڑے آپ نے ان میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کر دوں رب اجازت دے کہ میں اپنے ماں کی مغفرت کی دعا کروں یوزن لی اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی اللہ اکبر نبی کی ماں ہے لیکن چونکہ ان کا انتقال شرک کے اوپر ہوا لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو ان کی ماں کی مغفرت کی اجازت نہیں دی جی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما میں نے اپنے رف سے اجازت مانگی کہ اللہ قبر کی زیارت تو کر سکتا ہوں نا اپنی ماں کی اللہ کے رسول نے فرمایا فوزین علی اجازت دی گئی اور آپ نے ایک اصول بتایا فضول الضول القبور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 مشرق کی قبر پر جا سکتا ہے دعا نہیں کر سکتا صرف قبر کی زیارت کی اجازت ہے تیسرا مسئلہ معلوم ہوا یا چوتھا کہہ لیجئے اور آخر میں قانون معلوم ہوا کہ فضور القبور قبروں کی زیارت کرو ف ان نہ ذکر الموت فی جانتے ہیں کس لیے آتا ہے عربی میں عربی میں فے اس لیے آتا ہے تاکہ قبل میں کہی ہوئی بات کا سمرا بیان کرے نہیں سمجھ میں آیا میں نے آٹا رکھ دیا برتن میں پانی ڈال دیا آٹے کو میں نے گوندھ دیا اب کیا کرنا ہے فے بتاتا ہے اب روٹی پکا لو اب روٹی پکا لو پھر یہ فا جو ہے ما قبل میں کہی ہوئی باتوں کا حاصل بیان کرتا ہے سمارا یہ چیزیں ہو گئی اب کیا کرنا ہے فضول القبور تو تم لوگ قبروں کی زیارت کرو فیم نہ تو الموت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 ان قبروں کی زیارت جائز نہیں ہے بلکہ ٹوٹی ہوئی قبریں بوسیدہ قبریں جن کو دیکھ کر آدمی کا دل بھر آئے آدمی کا دل تڑپ اٹھے کہ یہ میری آخری منزل ہے ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھ کر کے آدمی کو آخرت یاد آتی ہے موت یاد آتی ہے تو ایسی قبروں کو دیکھنے اور ان کی زیارت کرنے کی اجازت دی گئی ہے ایسی قبریں جو آراستہ اور پیراستہ ہوں بڑے بڑے کبے بنا دیے گئے ہوں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 موت کو یاد دلاتی ہے یہ قبریں اگر قبریں موت کو یاد نہ دلا سکیں تو پھر ایسی قبروں کی زیارت جائز نہیں ہے یہ چھ سات مسئلے اس حدیث پاک سے معلوم ہوئی یہی بات تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے گنت الطالبین میں کہی ہے انہی کے الفاظ میں بول رہا ہوں اذا زار قبرن جب کوئی آدمی قبر کی زیارت کرے تو فلا یزا یدہ گنیت الطالبین گنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ لکھا ہوا ہے شیخ ابد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادا ہزار قبرن جب کسی آدمی نے کسی قبر کی زیارت کی یا یوں کہیے جب کوئی آدمی کسی قبر کی زیارت کرے تو قبر کے اوپر اپنا ہاتھ نہ رکھے فلا یزا یدہ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 عادت یا یہودیوں کیدتوں کا طریقہ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا شیخ فرما رہے ہیں شیخ ابد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں ان کی کتنی کتابیں میں نے بتا دی ہیں ان میں دو کتابیں بڑی مشہور ہیں پتول غیب اور گنیت الطالبین گنیت طالبین کا حوالہ دیا ہے میں نے اللہ اکبر حضرت خود فرما دیا اور حضرت پکے متب سنت تھے موہت تھے ہی پکے متبع سنت تھے جانتے ہیں انہوں نے سنت کی کیا تعریف کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت حضرت کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عمر امر ابناس سے مروی ایک روایت تھی جسے امام تحمۃ اللہ علیہ کتاب المان میں لائے ہیں اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے فرق ناجیہ کے بارے میں ایک بات کہی ہے اور فرق ناجیہ کی تعریف کرتے ہوئے جب انہوں نے کہا کہ یہ اہل سنت والجماعت ہیں ہے تو سنت کا مطلب انہوں نے بتایا اور الجماع کا مطلب بتایا جی چاہتا کہ وہ روایت پیش کر دوں جسے امام رحمت اللہ کتاب امان کے اندر لائے باب افطرا کتابان ما آتا على بني اسرائيل حد والنال حتى ان كان منهم من, من اتهمه علانيه لكان من امتي ما يسر ظالم وان بني اسرائيل تفرقت على 27 مله وتفرق امتي على 37 مله كلهم في النار ملت واحده قالوا من هي الله قال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 بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری قوم تیتر فرقوں میں بٹ جائے گی کل پنار بہتر فرقے جہنمی اور تہترواں فرقہ جنتی ہوگا پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ تہترواں فرقہ کون سا ہے کہا اس کی پہچان یہ ہے ماں انا وا جس پر میں اور میرے صحابہ اس کے شیخ ابد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ عمل فرق فہیہ اہل سنتی و جماعت میں ہے کہ فرق ناجیہ اہل سنت والجماعت ہے صرف نام رکھ لینے سے اہل سنت والجماعت نہیں ہو جاتا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل سے سے آدمی اہل سنت وال بنتا ہے خالی لیبل لگا دینے سے آدمی اہل سنت وال نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ ہم فلاح کی زیارت کر لیں تو فلاں کی زیارت کرنے سے آدمی مومن نہیں ہو جاتا ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ کی زیارت کی ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ کی زیارت کی لیکن اس دیدار سے اور اس زیارت سے ابو جہل کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ابو لہب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا دیکھو زیارت ہو رہی ہے لیکن خود ابو جہل اور ابو لہب کے پاس اپنا ایمان اپنا عمل نہیں ہے لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کوئی کام نہ آئی جہل کے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کا دیدار کچھ کام نہ آیا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 یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اگر صرف زیارت کافی ہوتی تو ابو جہل اور ابو الحب نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے انہیں تو پکا مومن ہونا چاہیے تھا تو صرف زیارت کافی نہیں ہے معاملہ گھوم کر کے وہیں آ گیا آپ کو ایمان اور عملے صالح ضروری ہے حضرت نے فرمایا ہیں نجات پانے والا جو کی کی میں بیان کیا گیا کون ہے سنت تعریف تو پتا چلے ہونا چاہیے تو جماعت کا مطلب معلوم ہونا چاہیے سو حضرت نے سنتو ما سنہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے یعنی اپ کی ہر ہر ادا سنت ہے اگر کوئی आदमी رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر اپ کی اداؤں کے اوپر چل رہا ہے وہ اہل سنت ہے اور جماعت والجماعت متفق علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت کا مطلب ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب متفق ہوں بتائیے اصحاب کرام نے قبریں بنائی ہیں اصحاب کرام کیا قبروں کے سامنے قیام کیا کرتے تھے کیا صحابہ کرام قبروں کے سامنے رکو کیا کرتے تھے کیا صحابہ کرام پختہ قبرے بنا کر بنایا کرتے تھے کیا صحابہ کرام غیر اللہ سے بھی مدد مانگا کرتے تھے نہیں تو پھر ایسے لوگ اہل السنۃ والجماعت نام کے تو ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کے مطابق اہل السنۃ والجماعت کی وہ اہل السنۃ والجماعت نہیں ہو سکتے دیکھیے صرف نسبت کافی سمجھتے ہیں نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جبکہ حضرت شیخ ابد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے معاملے میں تو نماز کا جو حال ہے بڑا ہی عجیب ہے حضرت نے غنیت الطالبین کے اندر فرمایا ہے لئی سباد ضیح بیہ دین و اسلام ونیت الطالبین کی عبارت نماز چلی جانے کے بعد دین اور اسلام کچھ نہیں رہ جاتا خالی قبروں سے نسبت کافی سمجھ رہے ہیں نمازیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے اور شیخ ابد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں نمازیں اگر زندگی سے نکل گئی تو لئی سا و اسلام نماز زندگی سے نکل جانے کے بعد آدمی کا دین و اسلام رہی نہیں جاتا وہ آدمی نہ تو متدین ہے دین والا ہے نہ تو وہ آدمی مسلم ہے اب بتائیے شیخ فرما رہے ہیں نماز ضروری ہے اور نماز, بے نمازیوں کے معاملے میں معاملہ بڑا سخت ہے ان کا فرمایا ولا صلی علیہ ولاد فنوفی مقابل المسلم طالب الطالبین میں یہ الفاظ حضر کے موجود ہے کہ بے نمازی کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے ولاد فنفی مقابل المسلمین مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن نہ کیا جائے یہاں بے نمازی ہوں تو چلے گا بے روزہ دار ہوں تو چلے گا صرف قبروں سے نسبت کافی ہے جبکہ شیخ رحمت اللہ علیہ کا یہ عقیدہ ہے یہ عقیدہ شیخ کا اور آپ نے ایک تعلیم دی ہے اپنے مریدوں کو بڑی پیاری تعلیم ہے جی چاہتا ہے وہ تعلیم فتح غیب فتح غیب کے اندر وہ تعلیم موجود ہے فرمایا و جالل. اپنے ایک مرید کو اپنے ایک شاگرد کو مخاطب کر کے کہتے ہیں و جال کتاب و سنت ایما ونظر فیما بے تامول وعمل تدبور بہیما ولا تغ تر بل کالی ولقیلی ولح وسی ایک دفعہ اور بڑا پیارا جملہ ہے حضرت کا فرما رہے و جال کتاب و سنت امام ملک ونظر فیما بے تامول و تدبور بہیما ولا تغ تر بل کالی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 حضرت شیخ ابد القادر جیلانی رحمت اللہ پر مارے کتاب و سنت امام اللہ اور جس نے کتاب و سنت کو پکڑ لیا قیامت کے دن کتاب و سنت ہی کو امام پھیرایا جائے گا اور کتاب و سنت کا حامل وہاں امام رہے گا یوم دُل سم بے امام ہم ہم اس دن لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے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 نے رجب ہمبلی اٹھا کر کے دیکھو یہ جملہ لکھا ہوا ہے انل ولیل کامل لا یقین مکل ولی کامل مقل ہوتا ہی نہیں تو پھر کیسے ہمبلی ہو گئے مقلد کیسے ہو گئے جبکہ ولی کامل کے بارے میں طبقات ابن رجب حمبلی کی بات پیش کر رہا ہوں میں انل میری ایک بات کو بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا آپ کٹے ہو جائیں گے انل ولیل کامل لا یکون مقلدن ولی کامل مقلد ہوتا ہی نہیں ہے جب آپ حضرت شیخ ابد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ولی کامل مانتے ہو تو مقلد کیسے مانو گے اس لیے کہ ولایت کاملہ میں اور تقلید میں زمین اور آسمان کا فرق ہے جو مقلد ہوگا وہ ولی کامل نہیں ہوگا اور جو ولی کامل ہوگا وہ مقلد نہیں ہوگا جب آپ ولیے کامل ہے تو مقلد نہیں ہو سکتے اور اگر مقلد ہو تو ولیے کامل نہیں ہو سکتے بولو آپ کیا بولتے ہو اگر آپ کو مقلد مانا جائے کہ امام احمد حمبل کے مقلد ہے تو ولی کامل نہیں ہے اور ولی کامل اگر مانتے ہو تو مقلد نہیں ہے اس لیے کہ ولی کامل مقلد ہو ولی کی تعریف کیا ہے شامی میں مشہور فکر کی کتاب شامی اٹھا کر کے دیکھو شامی کے اندر تعریف لکھی ہے ولیون تاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے نبی کا متبے ہوتا ہے اللہ وہ کسی کا مقلد نہیں ہوتا شامی کی روایت بتا رہی ہے شامی کی عبارت بتا رہی ہے کہ ولی جو ہوتا ہے وہ نبی کا متبعہ ہوتا ہے کسی امام کا مقلد نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ ولایت کاملا میں اور تقلید میں زمین اور آسمان کا فرق ہے مشرق اور مغرب کا فرق ہے کسی شاعر نے شاید بڑے اچھی بات ہے شاید تو پڑھاتی رہتے ہوں گے ادب کی کتابیں کہ جی چاہتا ہوں شعر پیش کر دوں موڈ بدلنے کے لیے مغرب مغرب شکتا نا بہنا مشرقی مغربی لیلا چلی مشرق کی طرف مجنو چلا مغرب کی طرف مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا بودھ ہے کتنا فاصلہ ہے تو اب اگر مانا جائے کہ حضرت ولی کامل ہیں تو تقلید اور ولی کامل کے درمیان ویسا ہی فاصلہ ہے جسے شترن ہے بین مشرقی و مغربی اب آپ خود فیصلہ کر لیں ان الولی کامل ہے لا یکون مقلدن اگر آپ ولی کامل ہیں تو مقلد ہیں اور مقلد ہیں تو ولی کامل ہیں اچھا آپ نے اپنے آپ کو ہمولی کیوں کہا اس کا بھی جواب دے لوں آپ نے دعا کی ہے کہ اے اللہ اگر مجھے موت دینا تو امتنی اللہ اعتقاد امام احمد ہم احمد احمد نے ہم اے اللہ مجھے موت دینا تو امام احمد ابن حنبل کے اعتقاد پر موت دینا آپ مقلد نہیں ہیں اعتقاد کیا تھا حضرت امام احمد بن حنبل کا بالاتفاق اتفاق آپ امام اہل سنت ہیں حضرت امام احمد بن حنبل آپ کا اعتقاد کیا تھا بالکل وہی اعتقاد جو اہل حدیثوں کا ہے وہی اعتقاد ہے جو حدیثوں کا ہے کہ کوئی مسئلہ آئے تو کتاب سنت میں دیکھا جائے حضرت وہی فرما رہے میں منہج لے رہا ہوں طریقہ لے رہا ہوں حضرت امام احمد بن سے جو طریقہ امام احمد ابن حنبل کا ہے کہ ہر مسئلے میں وہ کتاب و سنت کو امام بناتے ہیں اے اللہ میری موت امام احمد ابن حنبل کے اسی اعتقاد اور اسی منہج کے اوپر دینا کہ میں بھی اپنی زندگی کے ہر معاملے میں کتاب و سنت کو امام بناؤں یہ مطلب ہے کہاں سے کہاں بات چلی گئی چلی گئی کہ شیخ ابد القادر جیلانی رحمت اللہ بلا ولی کا مقلک کیسے ہو سکتا ہے کسی امام کا وہ تو تابع ہوتا ہے کسی نبی کے اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا آپ جب ولی ہے تو نبی کے تابع ہیں ولی جو تابع ولی جو ہوتا ہے نبی کا تابع ہوتا ہے اور ایک جگہ فرمایا اللہ اکبر سلامت مال کتابی و سننا ولحلہ یہ بنیت الطالب کے بھارت ہے میں نے پوری دیانت کے ساتھ بلا لفظ کے کسی ہیر پھیر کے پوری روایت اور پورا قول پیش کر دیا حضرت فرما رہے کہ سلامتی اسی میں ہے کہ کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو سلامت مال کتاب و سننا قرآن اور حدیث کو پکڑنے ہی میں سلامتی ہے ولاک ماں گئی رحیما ان کے علاوہ کسی کو اور پکڑے ہلاکت لازم ہے ولاکو ماں گئی رحیما ان دونوں کے علاوہ کسی کو بھی اگر کسی نے پکڑا کتاب و سنت کے علاوہ ولاک ہلاکت رکھی ہی ہے اور آگے فرمایا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں اللہ کی تعریف بتا رہے ہیں ولی بننا ہو تو کیا کرنا ہے حضرت طریقہ بتا رہے ہیں ولی بننا چاہتا ہے ہر آدمی تو سنو کہ ولی بنا کیسے جاتا ہے تم سمجھتے ہو کہ ولی کسی دوسرے طریقے سے بنتا ہے شیخ ابد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام لینے والو دیکھو شیخ ابد القادر جیلانی رحمت اللہ کیا فرما رہے کہ آدمی ولی کیسے بنتا ہے پھر سے پڑھتا ہوں میں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 حضرت خود فرمائے گلیت الطالبین کے اندر پڑھ دوں علی یہ بھی عبارت ہے گلت الطالبین کی جی حلیت الطالبین اٹھا کر کے دیکھو فتوح الغیب وہ تو دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں موجود ہے ترجمے کے ساتھ اردو میں تو ہمارے درمیان موجود ہے اٹھا کر کے دیکھو وہی خبر رکھنے والا ہے ضمیروں کا اور نیتوں کا آدمی کی نیت میں کیا ہے گویا اس بات کو حضرت شیخ ابد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ نے قرآن حکیم کی سورہ مومن کی اکایت کو پیش نظر رکھ کر کے فرمایا ہے وہ آیت کریمہ کیا ہے تُخفی کی اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور دل کے اندر کیا چھپا ہوا اللہ کو معلوم ہے آنکھ کس انداز سے پھڑکی ہے اللہ کو معلوم ہے دل کس انداز سے دھڑکا ہے اللہ کو معلوم ہے آنکھ کا پھڑکنا کس انداز سے ہے اللہ کو معلوم ہے دل کا دھڑکنا کس انداز سے اللہ کو معلوم ہے.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 خبر نہیں اور یہ بات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث رحمۃ اللہ علیہ التوحید کے اندر لائے ہیں اس روایت کو پیش نظر رکھ کر کے یہ بات کہی ہے روایت اس طرح رب الخاری توحید یہ روایت انہی لفظوں میں کتاب التوحید میں موجود ہے حضرت عائشہ سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تا سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ رسول اللہ صلاح سلام نے میراج میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جھوٹ بول ہے وہ فقط بولا اس لیے کہ اللہ وہ یقول اللہ فرمت اللہ کا دیدار کر سکے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر وہ اللہ تبارک کے دیدار کے متعمل ہو سکے حضرت موسا کا یہی مطالبہ تھا وہی طور پر گئے آواز آئی یا موسا رب الرخت تھا درخت کے گرد ایک روشنی گھوم رہی تھی ایک عجیب غریب منظر تھا ایک عجیب و غریب منظر تھا ایک درخت ہے اور درخت کے ارد گرد ایک روشنی کا حالا ہے ایک روشنی گردش کر رہی ہے اسی روشنی میں سے آواز آتی ہے یا موسا سوال الکتے ہیں کہ آواز تو روشنی میں سے آ تھی تو اللہ کیا وہاں موجود ہے روشنی میں؟ آواز تو روشنی میں سے آ ہے تو اللہ عرش پر سے آ کر کے روشنی میں گھس گیا اس کا جواب ٹیلی ویژن دے دے گا ٹیلی ویژن دیتے گا. یہ مثالیں ہمارے عزیز محترم مولانا ججیز صاحب بہت اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں الحمدللہ یہ <تصفح> تمام چیزیں مثال بہت, بہت پیاری مثالیں دیتے ہیں وہ جیسے ایک مثال بڑی پیاری دیا انہوں نے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ قبروں میں جب سارے لوگ سڑ گل کر کے ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں گے مثلاً یہاں ایک ہندو مر گیا ایک جو ہے بداتی مر گیا ایک بداتی مر گیا ایک کافر مر گیا ایک مسلم مر گیا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 تو کیا اللہ تبارک و تعالا کے پاس ایسی مشین نہیں ہو سکتی یہ تو انسان کی بنائی ہوئی ایک ناقص اور بےحدہ قسم کی مشین ہے اللہ تبارک و تعالا کی مشین تو اتنی آلہ ہوگی کہ وہ تمام آوازوں کو سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے اندر ممتاز کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اش پر ہی ہے تصویر کہاں سے بھیجی جا رہی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر نظر آ رہی ہے اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ عرش پر ہے تو اس کی آواز اس روشنی میں سے کیسے آئی سوال ہے سوال ہے سوال نہیں رہ جاتا اس روشنی سے آواز آتی ہے یا موسا انی ان اللہ رب العالمین اے موسا میں رب العالمین ہوں اخلا نال جوتی اتارو اور آگے بڑھو <سلام> میرے رب تیری آواز تو سن لی ہے اب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما لند ترانی لن ترانی تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے لا نہیں ہے لند ہرگیز نہیں دیکھ سکتے اس لیے کہ وہ ہی نہیں دی ہے کرنے لگے نہیں اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں میں چل گئے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کیا دیکھے گا اچھا ایسا کرتا ہوں یہ پہاڑ جو سامنے نظر آ رہا ہے اس پہاڑ کے اوپر میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں اگر یہ اپنی جگہ ٹھہر جائے اپنی جگہ تکر مکان ٹھہر جاتا ہے تو تو جیسے اللہ تبارک نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا اور دھماکہ اتنا شدید تھا کہ حضرت موسا علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر آنکھوں کے اندر وہ بینائی نہیں ادا کی گئی ہے بینائی وہ قوت نہیں اتا کی گئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی محمل ہو سکے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی فرما رہی ہیں کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کے جھوٹ بول رہا ہے اس آدمی اس لیے کہ اللہ فرماتا اللہ تجی غلط صاحب اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ ومن حدا کا جو آدمی یہ کہ اند ان محمد علم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضیب کا علم میں رکھتے تھے فقت جھوٹ بول رہا ہے وہ یقل اللہ فرمات اللہ عالم الگ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا روا الباری کی کتاب توحید حضرت امام بخاری صدی سے پاک کوئی کتاب توحد میں وہی بات حضرت شیخ ابد القادر بیٹھے ہوئے ہیں انما اور ہوا کے اندر جانتے کیا فرق ہے اب یہ بتاتے بیٹھوں گا تو گڑبڑ ہو جاتا وہی متلے ہے یہ مطلب ہوتا ہے اگر کسی ضمیر کی خبر معرف بلام ہو تو محصور ہو جاتا ہے مبتدا خبر میں نما اس کا الٹا ہے خبر متدا میں محسور ہو جاتی ہے لیکن اگر مبتدا کی خبر معرب بلام ہو تو مبتدا خبر میں محسور ہو جاتا ہے کہا گیا کہ کہتے ہیں نہیں کہ کہتے نحن مسلح ہم پسلا کرنے والے ہی ہیں اللہ فرماتا ہے حمل المفسدون سے یہی لوگ فسادی ہیں اللہ انہوں نے کہا مسلح ہم ہیں دیکھو خبر متدا میں محسور ہوئی ان نما نہ مسلح ہم ہی ہیں اللہ فرماتا یہی لوگ فسادی ہیں یعنی یہاں متدا خبر میں محسور ہے اور وہاں خبر مفتہ میں محسور ہے یہ قرآن حکیم کا اعجاز گفتگو کا اس کا ایک اسلوب ہے گفتگو کرنے کا تو رکھنے والا ہے خبر مور ہول وہی خبر رکھنے والا ہے زمیروں کا